تو یہ جامعہ اظہر کے دارالفتہ سے فلسطین کے خلاف یہودیوں کی مدد کرنے والے کے بارے میں پوچھے گئے حکم کا مسئلہ کا جواب ہے یہ جواب آپ کو ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت کا فرض سمجھتا ہے اگر وہ ان دشمنوں کی مدد اور تعاون کرے تو وہ اہل ایمان میں شمار نہیں ہوتا اس طرح وہ مسلمانوں کی تنظیم سے نہ صرف لا تعلق ہو جاتا ہے یعنی مسلمانوں کی امت سے بلکہ, بلکہ وہ ان کے خلاف جنگ میں شریک ہو جاتا ہے صرف فوج میں ہونا ضروری نہیں ہے تعاون اگر کر رہا ہے آپ تو فوج کی بات پوچھ رہے ہیں مسلمانوں کے دین سے نکل جاتا ہے اس طرح وہ شدید ترین فیل سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھلی دشمنی کا اعلان کرتا ہے بلا صبح جو ایسا کام کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے سے کوئی بھی چیز پر کسی بھی چیز پر باقی نہیں رہتا یعنی اللہ اور رسول کا اس کے کوئی ذمہ زم... نہیں ہے اللہ اور رسول کی ذمہ داری میں نہیں ہے اسلام اور مسلمان اس سے بری ہیں وہ اپنے اس کام سے یعنی کافروں کے ساتھ تعاون سے یہ اعلان کر دیتا ہے کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے نہ اس کے دل میں مسلمان ملکوں کا احترام ہے جس شخص پر یہ بات واضح ہو گئی اور اس کے باوجود یہودیوں سے تعاون جاری رکھتا ہے تو دین اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے اب آگے سنیں اس کا زن و شوئی کا تعلق ختم کروایا جائے گا بیوی اور شوہر کا تعلق ختم کروایا جائے گا بیوی کا اس شخص سے رابطہ کرنا حرام ہوگا زنا ہوگا یعنی اس کی نماز جنازہ مسلمان نہیں پڑھائیں گے اور وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے مسلمان اس کے اپنے تعلقات منقطع کر دے اسے السلام علیکم نہ کہیں بیمار پڑے تو اس کی عیادت نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا اور اس کا اثر اس کی زندگی پر مرتب نہیں ہو جاتا اثر بھی دکھنا چاہیے صرف یہ نہیں کہ بس میں نے نوکری, سے نوکری ختم کر لی اور استعفیٰ دے دیا اور لگا ہوا جاسوس کر رہا ہے اس وقت تک اس کا حکم مرتب کا حکم رہے گا یہ جامعہ اظہار کا فتویٰ ہے اور فلسطین جو ایک مسلمان ملک ہے یہودیوں یہودی جہاں تجاوز کر رہے ہیں جہاں ظلم کر رہے ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ جو یہودیوں کی مدد کرے اب افغانستان کے خلاف پاکستان نے جو کچھ کیا ہے پاکستان کی فوج نے جو کچھ کیا ہے پاکستان کی فوج جب ہم کہتے ہیں اس میں بریبی بھی فضائی سب شامل ہیں اب مجھے یہ بتا ہے یہ جو کہتے ہیں کہ بحریہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہے نیٹو سپلائی کہاں سے آ رہا ہے فورٹ قاسم نہیں آ رہا تو یہ سمندر ہے یا پہاڑ ہے وہ کشتیاں پہاڑ میں چل رہی ہوتی ہیں یا سمندر میں آسمان جڑ کر آتی ہیں یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی باتیں ہیں جنگ نہیں کر رہا اس کے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ یہاں آ کر اپنی کشتی سے وزیرستان پر نہیں کوئی فائر نہیں کر رہا وہ وزیرستان میں آ نہیں سکتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ ندی نالوں میں تو اپنی بہری بیڑے کو چلانے سے رہا لیکن جو کچھ اس سے ہو رہا ہے وہ کر رہا نیٹرو سپلائی میں کام کون کر رہا ہے وہاں سے بڑے بڑے دہری بیڑے آ رہے ہیں اور وہ فورٹ قاسم میں رکتے ہیں اور پورٹ قاسم سے پورے افغانستان اور پاکستان میں یہودیوں کو نسرانیوں کو مسلمانوں کے دشمنوں کو امداد جا رہی ہے اور وہ ہمیں مار رہے ہیں ڈرون تیاروں کو پٹرول ڈل رہا ہے اور وہ ہمیں مار رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اس کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو دہریا تو جنگ میں شریک نہیں ہوں یہ بالکل اچھی بات ہے اور پھر یہ کہنا کہ میں سولین ہوں اور اس سوال کا جواب یہ دینا کہ اگر مجھے حکم ہوا تو میں تب بھی جنگ نہیں کروں گا تو اس کو انکار ہی نہیں ہے کہ تو فوجیوں کے ڈسپلین اور فوجیوں کی اپنی ایک ترتیب ہے اور جب ان کو ضرورت پڑے گی اس کو جنگ پر وہ بھیجیں گے ٹھیک ہے مسئلہ اصل میں صرف یہ ہے کہ سب کا معاملہ ہم پر واضح ہونا چاہیے حدیث میں آتا ہے منشق اور جو کہ کسی قوم کی سیاہی کو بڑھائے یعنی جائیداد کو بڑھائے وہ بھی اسی قوم ہی میں سے شمار ہوگا ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ میں پاس فوج میں ہوں لیکن میں نے کبھی بھی گولی نہیں چلائی ہے کہ تمہاری گولی چلانے کو نہ چلانے کو تو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تم سخ میں کھڑے ہو بس بات ختم ہو گئی اور تمہیں وہ حساب کر رہے ہیں ایک ہزار ایک کہتے ہوئے تمہیں حساب کر رہے ہیں نا اگر سمنا ہوتے تو ایک ہزار ہی ہوتے لیکن وہ ایک ہزار ایک کہتے ہوئے تمہیں حساب کر رہے سخ میں موجود ہیں احمد محمد شاکر رحی اللہ ان کا فتویٰ شائع ہوا ہے حق کے نام سے اور یہ فتوا انہوں نے اس وقت دیا تھا جب فرانس اور برطانیہ کے قارے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے اور بعد مسلمان جو ہے ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے فرانس اور برطانیہ کے ساتھ اس وقت ان کا فتوا تھا چونکہ کہ آپ ایک ہماری مسلمان بہن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کے مستقبل کا مسئلہ ہے اس لیے میں آپ کو وہی مسئلہ بتاؤں گا جس سے جس کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ خبردار ہر مسلمان کو جان لینا چاہیے خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو مسلمان پر جبر کرنے والے کسی کافر دشمن اسلام کے ساتھ جس نے تعاون کیا خواہ وہ انگریز ہو یا فرانسیسی یا ان جیسے کوئی اور کافر اس تعاون کی نوعیت جس قسم کی ہو نہ صرف یہ بلکہ اگر وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا تعاون نہیں کرتا ہے لیکن جنگ بھی نہیں کرتا اس کے بارے میں فرما رہے ہیں بلکہ اگر وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا اور قوت اور قدرت کے باوجود ان سے نہیں بڑھا نہیں لڑا جو کچھ وہ کرنے پر قادر ہے وہ نہیں کرتا اگر کفار کی نصرت محض اپنی زبان ہی سے کرتا ہو جو اس قسم کے کسی کام کا مرتکب ہوگا اس کی نمازیں باطل ہیں اس کی تینوں قسم کی تہارت باطل ہے اس کا تیمم کرنا باطل ہے اس کے روزے خواہ فرضی ہو یا نقلی باطل ہیں اس کا حج کرنا باطل ہے اس کے ہر قسم کی عبادت باطل ہے اس کا نہ ثواب میں کوئی حصہ ہوگا بلکہ الٹا اس پر گنا ہوگا بلکہ اسے گنا ہوگا اب یہ چونکہ نکام کے مسئلے پر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو ان کی عبادت ان کے پتوے کی عبارت پڑھ کر سناتا ہوں سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 51 تا ترپن دلالت کرتی ہے ہر مسلمان مرد عورت خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لے کفار تعاون کر کے اپنے دین سے اکثر نکل جانے والے کا حکم جان لے یہ وہی آیت ہے جو بھی کفار سے تعاون کرتا ہے وہ بھی کافر ہے اس کا مسلمان عورت سے نکاح باطل ہے ٹھیک یہ سوال آپ پوچھ رہے ہیں اس کا مسلمان عورت سے نکاح باطل ہے جو کسی صورت میں درست نہیں ہو سکتا نکاح کا کوئی حکم اس پر صادق نہیں آ سکتا اس کی اولاد جائز اولاد نہیں ہوگی نہ اسے والدین کی نراش ملے گی جو پہلے سے شادی شدہ تھا اگر ہماری کسی بہن پر یہ امتحان آیا ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور اب ان کو پتا چلا ہے کہ یہ تو کام خراب ہے تو اب دیکھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں جو پہلے سے شادی شدہ تھا اس کا نکاح فسخ ہو گیا ختم ہو گیا اب اگر یہ مرتد دوبارہ توبہ کرتا ہے اور دین میں لوٹ آتا ہے تو ہاں مرد ہو اگر مرد تھا تو اس کا فسخ شدہ نکاح دوبارہ بحال نہیں ہوگا اگر لوٹ آئے تب بھی اس کا نکاح بحال نہیں ہوگا دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا اگر عورت تھی تو اس کا نکاح بھی بحال نہیں ہوگا ہاں توبہ کرنے کے بعد مسلمانوں سے مل کر دشمنوں سے برتر پیکار ہی کیوں نہ ہو جائے فوجی استفا دے کر مجاہد کیوں نہ بن جائے جب تک دوبارہ نکاح نہ کرے اس کا نکاح باطل ہوگا اسے دوبارہ نئے نکاح سے حق زواج کرنا ہوگا نئی شادی کرنی ہوگی نئے نکاح سے شادی کرنی ہوگی تمام مسلمان خواتین پر فرض ہے لیکن تمام مسلمان خواتین پر فرض ہے کہ وہ کسی مرد سے نکاح کرنے سے پہلے اس بات کا پورا اطمینان کر لے کہ جن سے ان کا عقد تے پا رہا ہے وہ اللہ کے دشمنوں سے تعاون کرنے والا تو نہیں ہے جس کا پہلے سے ایسے کسی شخص نکاح ہو چکا ہے اور اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے اس شخص پر حرام ہو چکی ہے اور اس کا بیس شخص کے ساتھ رہنا باطل ہے وہ اس کی بیوی نہیں رہی جس عورت کو اسلام کی تاخیدے کا علم تھا یا ہو گیا ہے اب اور اس کے باوجود وہ ایسے کسی شخص نکاح کرتی ہے یا نکاح کرے گی تو اس کا حکم بھی مرتدہ کا ہے ناجب اللہ ہر کوئی مومنہ علم آنے کے بعد اسی حالت میں نہیں رہے گی سمجھ رہے یہ ہے فتوا تیرہ سو ہجری میں مصر کے بعد مفتی اکرام سے پوچھا گیا کہ اس شخص سے کیا حکم ہے جو مسلمانوں کے ملک کے خلاف کسی غیر اسلامی ملک کی مدد کرتا ہے کے سرکردہ ترین علماء اکرام کا فتوا تھا وہ مورتز ہے یعنی میرے خیال میں یہ باتیں کافی ہیں یہ علماء ہیں یہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں احمد محمد شاکر رحمہ اللہ بہت بڑے محدود تھے۔ مصر کے قاضیوں میں شمار ہوتے تھے لیکن جب حکومت نے کفار کے ساتھ تعاون کیا تو انہوں نے فضاوت سے ہر جیوہار سے استعفیٰ دیا اور کلیم حق کے نام سے پتوے کو شائع کیا ہوں اگر یہ آ, یہ عورت جو ہے یا اس سے تعلق بن جاتا ہے اس مرد کا تو عام مسلمان کے لیے میرے لیے کیا ہوتا ہے؟ کہ میرا, میرا اس کے ساتھ جو ہے وہ میل ملاپ ملنا ملانا شرمتین کے ساتھ مسلمان کا تعلق رکھنا جائز نہیں ہے یہ وہی حکم ہے جو قادیانی کا حکم ہے یہ جو صدر میں گھومتے رہتے ہیں بوہری ہے شیعہ ہے ایک ہی چیز ہے بھئی وہ ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہو گئے ہیں وہ لوگ یعنی اصل تو اسلام ہے دین سب کا ہر بچہ جو ہے فطرت پر یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے نا لیکن وہ یا شیعہ بن چکا ہے اپنے ماں باپ کی وجہ سے یا نسرانی بن چکا ہے یا اور کوئی چیز بن چکا ہے یہ تو بالکل بے دین ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جو فوج میں داخل ہوا ہے وہ ولہ بے دین ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے فوج ایک پروفیشنل ادارہ ہے اور ایک انتظامی ادارہ ہے اس کا کام وہی ہے جو کچھ اوپر سے اس کو اڈوائے کوئی بھی پرانا اس کا کوئی دین نہیں ہے یہ ایک یہ فرق کرنا کہ یہ خاص کیا ہے اور یہ عام کیا ہے یہ ذرا پہنچاتا ہے یہ ذرر نہیں پہنچاتا ہے یہ مضر پولیس والا ہے یہ مضر نہیں ہے شیریت میں صرف اتنی بات ہے کہ جو کافر آپ کے خلاف میدان جنگ میں نہیں آتا اس کو مارنا نہیں چاہیے لیکن اگر مار دیں کچھ بھی نہیں بات آپ سمجھ رہے ہیں یعنی ابوکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وسیعت فرمائی ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ جنگ میں جا رہے ہیں تو بچے کو نہ مارے اور عورت کو قتل نہ کریں اور کسی راہد کو جو گرجا میں اپنے عبادت خانے بیٹھا ہوا ہے دنیا سے لا تعلق ہے اس کو قتل نہ کریں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہو گیا کسی بجائے سے یہ کام تو کیا ہے کچھ بھی نہیں بس استغفار کرے بات ختم ہو گئی اس لیے کافر حلال الدم ہوتا ہے بات سمجھ میں آگے جب تک آپ کا کسی کافر سے معاہدہ نہ ہو تو حلال الدم ہوتا ہے آپ کے لیے جائز ہے اس کا مارنا واجب نہیں لیکن جو جنگ کے میدان میں آپ کے آمنے سامنے ہے اس کو تو آپ ماریں گے اپنا دفاع بھی کریں گے اور اقدام بھی کریں گے سب کچھ کریں گے تو یہاں پر یہ جو مرتدین ہے یہ جو فوج میں موجود ہیں یہ تو بے دین لوگ ہیں بلکہ پاکستانی جو فوج ہے اس نے ایک اور خرابی دی ہے کہ وہ ایک یہ جو بعض لوگوں کا دین ہے ڈیموکریسی جمہوریت اس میں بھی داخل نہیں ہیں یہ لوگ یہ تو ڈیموکریٹ بھی نہیں ہے سمجھ گئے پاکستانی فوج تو ڈیموکریٹ بھی نہیں ہے وہ تو کے دین پر ہیں؟ پرویز کے دین پر ہے جنرل یاحی خان کے دین پر ہے ایوفان کے دین پر ہے ان کا جو اعلیٰ اور ہائی کمان ان کی ہے وہ جو کچھ کہے گا وہ ان کا دین ہے اگر وہ یہ کہے کہ مولوی کو مار تو مار رہیں گے اگر وہ یہ کہے کہ اپنے ہی پوجی کو مار تو مار رہیں گے اپنے ماں کو مارو باپ کو مارو ماریں گے اس لیے کہ عقیدہ یہ ہے کہ میں ایک پروفیشنل ہوں آفیشیل آدمی ہوں میری ذمہ داری ہے مجھے جو آڈر ہوگا جو حکم ہوگا میں نے وہ کرنا ہے ان سے باقاعدہ حل جاتا ہے سیولین ہے یا کیا ہے یہ تو دھوکے کی بات ہے نفس اور شہشان ان کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں تو رشتے دار میں کتنا تعلق اس سے رکھ سکتا ہوں آپ اسے تعلق کا جواب آپ اس کا اس سے اتنا تعلق رکھ سکتے ہیں جو جب تک دعوت آپ کو مفید ہو اب دعوت اس کو فائدہ پہنچائے اگر دعوت فائدہ نہ پہنچائے پھر بھی ان کو قتل کرنا چاہیے جس طرح آپ علیہ السلط السلام کے جو شاگرد تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان لوگوں نے کیا کیا تھا وہ اپنے خاندان والوں سے لڑے ہیں سب آپ علیہ السلام تو اپنے چچا عباس کے خلاف لڑے ہیں عباس رضی اللہ عنہ آئے ویسے رجیں گے بدر میں اور جب گرفتار ہوئے تو انہوں نے کہا بتیجے میں تو مسلمان ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ کیا نا ظاہر خانگ نا تمہارا ظاہر تو ہمارے خلاف تھا اپنا بھی فیڈیا ادا کرو گے بتیجے کا بھی ادا کرو گے بچے کا بھی ادا کرو گے سب کا فیڈیا ادا کرو گے پھر چھوٹو گے ویسے نہیں چھوٹ سکتے بھیا رشتہ داروں کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئی ہیں قریش کے ساتھ ان کی جو جنگیں ہیں تو سب ان کے چچزات ماموزاد آپس میں بھائی بھتیجے اور کوئی داماد ہے کوئی بہنوی ہے سب یہ تھے رشتہ دار تھے آپس میں یہ لوگ اسی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو صورت المجادلہ کی آیت نازل کی ہے آخری آیت اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے رسول یعنی جو لوگ اللہ پر اور ریوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے رسول دشمنوں سے محبت نہیں رکھتے وان اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں او ابنا بیٹے ہوں او اخوان ہوں بھائی ہوں اوشردار او ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے صرف اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ اور رسول کے دشمنوں کے دوست ہیں کارٹون کہاں بنے ہیں فلم کہاں بنی ہے امریکہ نے بنی ہے نا تو یہاں یوم عشق رسول کیوں بناتے ہیں بھائی امریکہ نے بنایا ہے تو امریکہ کے ساتھ تمہاری دوستی ہے نا امریکہ کے ساتھ تم دوستی ختم کرو یہاں یوم عشق رسول بنانے کی کیا بات ہے یہ دھوکے ہیں سب ہمیں اپنے عقیدے کو دیکھنا چاہیے عقیدہ یہ ہے کہ آپ کا چاچا ہے ماما ہے جو ہے اگر وہ اسلام کے خلاف ہے تو اس سے تو لا تعلق ہونا چاہیے اگر ہو سکے تو دعوت کرے اور اس کو بیان کرے سمجھائے نصیحت کرے اگر اس سے کام نہیں چلتا تو سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ اس سے تعلق ہو جائے اور افضل ترین درجہ کیا ہے اس کو دنیا سے چھٹی کرائے تو یہ عورت اپنے والد سے انکار کرتی ہے اس کی اس حوالے سے تو لافروانی کے زمانے میں تو نہیں آتی نہیں اللہ کے بندے یہ تو میں نے یہ آیت پڑھی آپ کے سامنے یہ آیت اصل میں نازل ہوئی ہے ان صحابہ کے بارے میں جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا رشتہ داروں کے خلاف بات نہیں کی تھی قتل کیا ابو عبیدہ بن رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے اس طرح کہا عبد الرحمن بن ابکر نے اس طرح کہا کہ بابا میں نے تو آپ کو کئی بار دیکھا لیکن میں نے کہا میرے والد صاحب ہیں اس لیے میں نے آپ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا. تو انہوں نے کہا مسلمان ہو گئے ہیں وہ اگر میں تجھے دیکھتا تو تیری گردن اڑا دیتا لیکن میں نے تجھے دیکھا نہیں تھا اس اور مساط بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنا بھائی کھڑا ہوا ہے اور وہ کسی صحادی انساری سہادی کو کہتے ہیں کہ یہ اس کو پکڑو اس کی ماں بہت مالدار ہے تو آپ کو رہے ہو بن عمر کے گھر والے کتنے مالدار تھے اب وہ عزیز نام تھا اس بھائی کا ابو عزیز مصعب کو کہتا ہے کہ بھائی جان آپ مجھے قید کروا رہے ہیں آپ تو میرے بھائی ہیں تو مصعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں تم میرے بھائی نہیں ہو یہ انصاری میرا بھائی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں کو قتل کیا تھا اس ٹائم میں جو آیت ہے یہ اصل میں ان حضرات کے لیے نازل ہوئی تھی جنہوں نے اللہ کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے خون کے رشتوں تک کو نہیں چھوڑا تو یہ تو عظیمت ہے سلام کے قابل ہے اس طرح کی لڑکیاں جو کہ اپنے والدین سے عقیدے کے مسئلے پر بڑھ جاتی ہیں عقیدے کے مسئلے پر جو لڑ جاتی ہیں یہ لڑکیاں تو خراج تحسین کے قابل ہیں ان کو نافرمان کیسے کہا جا سکتا ہے نافرمان تو وہ باپ ہے یہ باپ تو اس بچی کی پیدائش کا اصلی سبب نہیں ہے اصلی سبب تو اللہ ہے وہ تو اس اللہ کا نافرمان ہے یہ تو اس سے ایک مجازی سبب کی نافرمانی اگر کرتی ہے تو اس کی کوئی حیثیت ہے میں نہیں ہے یہ بہت بڑا جہاد ہے اس زمانے میں خاص کر اس زمانے میں جبکہ لوگ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ مرتد بھی ہوتے ہیں جی جب وہ اتنی بڑی قربانی کرے گی تو بہت سارے لوگ پوچھیں گے یار کیوں اس نے انکار کیا تو ایک دوسرے کو سمجھائیں گے کہ بھئی اس لیے انکار کیا دا. اچھا تو پھر یہ عقیدے کی بحث کھل جائے گی نظریات بنانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں آپ کو معلوم ہے ہم نے بھی قربانیاں دی آپ حضرات نے بھی دی ہم بھی شروع شروع میں لڑے ہیں بڑھے ہیں اپنے ماں باپ سے اور بہن بہنوں سے بھائیوں سے لیکن آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ طریقہ, آیستا طریقہ، کیا کہتے ہیں ماحول جو ہے صحیح ہو گیا اور ابھی تک بات ساتھی ہو کہ ماحول ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکے وہ بےچارے اپنی بیویوں سے بعد میں بعض کے تعلقات ختم ہو گئے اور اپنے بھائیوں سے بہنوں سے ان کے تعلقات ختم ہو گئے باقاعدہ لڑائی ہوتی ہے ان کی ٹیلی فون پر ان کی آواز بھی سننا چاہتے یہ تو عقیدے کی جنگ ہے میرے بھائی تو عقیدے کی جنگ میں اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو تو دے کہ وہ یہ قربانی کرے جب اتنا کچھ پڑھا ہے قرآن پڑھائے حدیث پڑھی ہے تو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے اور جو باتیں میں نے آپ سے عرت کی ہے وہ سب قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہے اگر آپ چاہیں تو یہ کراچی ہی کے شیخ الحدیث ہیں مولانا نور الہداسا ان کی کتاب ہے جو میں نے ابھی عبارتیں آپ کے سامنے پڑی میں یار تشیر کے نام سے یہ کتاب ہم ان کو دکھا رہے ہیں اور اس کے اندر جو عبارتیں ہیں سب اردو میں ہیں وہ خود آرمی پڑھ کر اس کے دل کو تسکین حاصل ہو سکتی ہے اس کے دل کو اطمینان ہو سکتا ہے جو دی.